الحمدللہ رب العالمین و والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك یا حبیب الله الصلاه والسلام عليك يا نبی الله وعلى اليك واصحابك یا نور اللہ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چین کے ناظرین سلسلہ ہے نغمات رضا سبحان اللہ اس سلسلے میں کلام رضا کو سنتے بھی ہیں اور سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں اور اج تو ایک بڑے ہی پیارے کلام کو سننا ہے۔ اس کلام کی ایک خاص بات یہ ہے کہ نارمللی جب شاعر کوئی متلا لکھتے ہیں یعنی نات کا پہلا شعر لکھتے ہیں اس سے بالکل مختلف نات کا آخری شعر مقتا ہوا کرتا ہے۔ مگر چلیں ایک اشارہ دے دیتا ہوں۔ یہ وہ کلام ہے جس کا مقتا اور متلا تقریبا ایک جیسا ہے۔ مگر بات بڑی निराली ہے۔ اس کلام میں محشر کی وحشتوں سے ڈرایا بھی گیا ہے اور ساتھ ایک امید بھی بڑھائی گئی ہے۔ وہ کون سا کلام ہے؟ وہ کلام ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گھر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے آئیے اس کلام کو شروع کرتے ہیں اس کلام کے پہلے شیر کو آپ نے سنا اس کی کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھیے رسائی سے مراد پہنچ گزر واقفیت لو یہاں سے براد ہے برائے امید کہا جاتا ہے لو اب کام بن جائے گا اچھا اب یہاں بن آئی ہے کام بن گیا کام ہو جائے گا کام ہو گیا اس سے مراد یہ ہے اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ گناگاروں پتا ہے کہ محشر کے دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی وہ ہستی ہیں پیارے آقا کی ذات ہی وہ ذات ہے جن کی پہنچ اللہ کی بارگاہ تک ہے باقی انبیاء تو قیامت کے دن اذھبو الی غیری کہیں گے وہ فرمائیں گے جاؤ کسی اور کے پاس جاؤ مگر میرے آقا اس دن بھی جب گناہ گار انہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اہل محشر ان کے پاس پہنچیں گے میرے آقا فرمائیں گے انا لہا تو اے گناہ گاروں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی رسائی ہے تو پھر تو کام بڑا آسان ہو گیا پھر تو بات بن جانی ہے جو کے پیارے آقا تو وہ ہیں جو عزیزٌ علیه ما عنتم حریصٌ علیکم بالمؤمنین اروع الرحیم یہ تو وہ ہیں اگر کوئی تکلیف امت کو پہنچے تو وہ ان پر گران گزرتی ہے کیسے وہ تکلیف میں ہمیں دیکھ سکیں گے ایک شاعر بڑا خوبصورت شعر اسی طرح کا لکھتے ہیں نا دوزخ میں میں تو کیا میرا سایا نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا تو پیارے آقا کی رسائی ہے نا تو پھر ہمارا کام بن جانا ہے پھر مسئلہ حل ہو جانا ہے اسی طرح کا ایک اور شعر کلام میں لکھا گیا کہ محشر ہے اگر محشر کس بات کا ہم کوڈر ہم جن کے سناخواہ ہیں وہ بھی تو وہاں ہوں گے تو اب آقا علی علیہ سراب سلام ہے تو پھر فکر نہیں کام بن ہی جانا ہے آئیے شیر کو دوبارہ سنتے ہیں اور پھر نات خواہ اسلائب طرز میں بھی سنائیں گے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف فل کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں صرف فل کی رسائی ہے سنتے ہیں کہ محشر میں رسائی ہے بھائی بھائی ان کی رسائی بھائی ہے گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان ہے اللہ خان اللہ اگلا شعر ذرا سنیے گا مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کے معنی مچلا ہے یعنی ضد کر بیٹھا ہے امید بندھانا یعنی کام ہو جانے کی تسلی دینا کیا بات تیری مجرم اس سے مراد ہے واہ واہ اے مجرم تیری کیا بات ہے بڑا عجیب سا انداز ہے بکر بڑا نرالا انداز ہے عالت کہتے کہ اے مجرم تو اس لیے ضد کر بیٹھا ہے نا کہ ان کی رحمت کسی کو مایوس نہیں کرتی تیرے مقدر پہ قربان اے گناہ گار تو بھی خوب ہے ایک بہت خوبصورت حدیث ہے اور علماء نے اس کو اپنی کتابوں میں تحریر کیا جس کا مضمون یہ ہے کہ جب قیامت کے دن رب کی رحمت جوش پہ ہوگی اور نبی پاک کا کوئی امتی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اس کے سامنے اس کے گناہ پیش کیے جائیں گے تو وہ شخص ڈر رہا ہوگا کہ میرے بڑے بڑے گناہ رب کی بارگاہ میں نہ آئیں چند گنا پیش کیے جائیں گے اور پھر رحمت اللہی کے سبب اعلان ہوگا کہ جا تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیا گیا تو پھر وہ شخص اللہ کی بارگاہ میں کہے گا یا کہ اللہ میں نے بڑے بڑے گناہ بھی تو کیے تھے وہ کہاں ہے وہ پیش کیوں نہیں کیے گئے اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے کتابوں میں علماء نے لکھا کہ نبی پاک اتنا مسکر آئے کہ پیارے آقا کے مبارک دندان ظاہر ہو گئے یعنی گناہ گار جو ہے جب رب کی رحمت ہوگی تو وہ کرے گا کہ مولا میرے اور بھی تو گنا تھے وہ بھی سامنے لائے جائیں تاکہ انہیں بھی نیکیوں سے بدل دیا جائے اللہ اکبر کیا خوبصورت بات کئی اشار میں علماء نے مزید بھی لکھی بلکہ اعلی حضرت نے اپنے کلام میں لکھی نا کیا ہی شفات ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گنا پرہیزگاری واہ ہوا تو یہاں مجرم کی بات بنانے کا تذکرہ بڑے پیارے انداز میں کیا گیا مچ ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے she to... اللہ، اللہ، اب چلتے ہیں اگلے شیر کی طرف سب نے صفے محشر میں سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بیکسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اب اس شیر کا مطلب کیا بنتا ہے اب یہاں کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیجئے کس کہتے ہیں مجبور و آجس کو اور للکار دینا اس سے مراد جھڑک دینا یہاں اشارہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے مشکلوں میں گرفتار ہوں گے تو اس وقت کوئی مدد نہیں کرے گا ماں اکلوتے کو چھوڑ دے گی باپ بھی بیٹے سے دور بھاگے گا کوئی مددگار و یاور نہیں ہوگا سب نے سفید محشر میں للکار دیا ہم کو لیکن ایک آقا ہوں گے جو وہاں بھی مددگار ہوں گے جو وہاں بھی شفیع ہوں گے بلکہ اپنے گناہ گار کو تلاش کر رہے ہوں گے مولانا حسن رضا خان صاحب بڑے پیارے انداز میں لکھتے ہیں نا عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے بکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا آقا تو خود تلاش کریں گے ایک طرف وہ لوگ ہوں گے جو منع کر دیں گے جو جھڑک دیں گے جو للکار دیں گے مگر بے کسوں کے آقا جو ہیں وہ گنہگاروں کو تلاش کر کے ان کی شفاعت کریں گے محشر کے اس منظر کو کیا پیارے انداز میں بیان کیا ہے سب نے صفے محشر میں للکار دیا ہم کو اے بےکسوں کے آقا اب تیری دعائی سب نے سف محشر میں للکار دیا ہم کو سب نے سف محشر میں کے آسوں کے آقا اب تیری دہائی ہے بے کرسوں کے آقا اب تیری دعائی ہے اللہ بڑا ہی نرالا شعر ہے اللہ حضرت لکھتے ہیں یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یوں تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے سبحان اللہ کیا پیارے انداز میں ٹوٹے ہوئے دل سے مراد اللہ اور اس کے رسول کے عشق سے چور چور زخمی ہے دل آقا کی یاد میں غمگین ہے دل اب یہاں بڑی پیاری بات لکھی امام عشق و محبت کہ ویسے تو ہماری ہر نبی پاک علیہ اس ہی کی ہے کیونکہ انہی کے صدقے سے ہر نعمت ملی ہے مگر ہمارا ٹوٹا ہوا دل خاص انہی کی محبت کے لیے ہے اس میں کوئی اور نہیں سما سکتا کیونکہ دل تو ہم ان کی بارگاہ میں پہلے ہی پیش کر چکے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس دل کی ان کی بارگاہ میں بہت اہمیت ہے اور, اور یہ اس حدیث پاک کی طرف بھی اشارہ ہے جو سوفیا کرام نے اپنی کتابوں میں نقل کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا حدیث سے ہے کہ میں اپنی محبت میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس رہتا ہوں تو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کو اپنا مالک اور اپنا آقا کہا ایک اور جگہ شاعر لکھتے ہیں نا کیا پیش کریں آکا کیا چیز ہماری ہے یہ دل بھی تمہارا ہے یہ جاں بھی تمہاری ہے امامش کو محبت بڑے پیارے انداز میں نبی پاک کی بارگاہ میں ارض کرتے ہیں یو تو سب انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے یوں تو سب انہی کا चायो तो सब ओ کبائی اب آلہ عدرت نے کیا بات کی ہے بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجھ میں عیبی کی سمائی ہے کیا خوبصورت بات کی ہے اب یہاں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں بازار عمل سے کیا مراد ہے بازارِ عمل یعنی عمل کا جو بازار ہے عمل جہاں تولے جائیں گے عام اور اچھے عمل والوں کو جو برتبہ دیا جائے گا اور یہاں سودا سے مراد حساب کتاب کیبت، عیبی سے مراد گناہ گار کو محبت اعلیٰ حضرت نبی پاک کی بارگاہ میں کیا خوبصورت بات ارز کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ عمل کے لحاظ سے تو ہم بڑے نکم میں ہیں کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس اگر اعمال کو تولا گیا تو مارے جائیں گے نہ کوئی نیکی ہے نہ کوئی اچھے کام کی تیاری ہے اے آقا کرم فرمائیے اگر آپ ہم جیسے ایبوں کو نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا آپ کے دامن کرم میں تو مجھ جیسے کروڑوں سما سکتے ہیں آپ چاہیں تو اپنے دامن میں چھپا سکتے ہیں اسی طرح کی بات اعلیٰ حضرت نے اپنے سلاد و سلام میں بھی تو کی کر کے تمہارے گرا مانگے تمہاری پنا تم کہو دامن میں آ تم پہ کروڑوں درود گندے نکم میں کمی مہنگے ہوں کوڑی کے تین کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود ایک اور جگہ اعلی حضرت لکھتے ہیں نا فرماتے ہیں اہلے عمل کو ان کے عمل کام آئیں گے میرا ہے کون تیرے سوا آہلِ خبر یعنی آقا کی بارگاہ میں کم آمال کی پیش کی جا رہی ہمیں حساب کتاب کی طرف ڈال دیا گیا تو ہم تو بارے جائیں گے آپ مددگار ہیں آپ ہی اسے دامن میں چھپائیں گے شاعر لکھتے ہیں نا تم اس کے طرف مددگار جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل بہت خوبصورت شعر ہے آئیے دوبارہ سنتے ہیں آلہ لکھتے ہیں بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا سرکار کرم تجمے میں بی کی سمائی ہے بازار عمل میں تو تجھ میں اے کی سمائی ہے سرکار کرم تجھ میں اے کی سمائی ہے हा, हा, اگلا شیر اے دل یہ سلگنا کیا جل نہ ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی ربائی بڑی گہری بات ہے اور بڑی انوکھی بات ہے پہلے کچھ مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیں. حضرت امام آدر سنت نے اس شیر میں سلگنے کو استعمال کیا یعنی اندر ہی اندر کوئی چیز جلتی رہے شولہ بلند نہ ہو سلگتی رہے اور جلنا جو ہوتا ہے اس کو ایک دم آگ کا لگ جانا ہے دھونی رمائی ہے یعنی دھونی لی ہوئی ہے آپ نے دیکھا ہوگا جب کوئی چیز سلگتی ہے تو اس سے دھواں نکلتا ہے دھونی جس سے لی جاتی ہے. اور اگر یہ دھونی کسی کے ناک اور جسم کے قریب ہو تو دم گھٹ جاتا ہے اس کا ہے آلہ حضرت نے کمال کی بات لکھی ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ اے دل تیری عادت مجھے ہر پسند نہیں ہے کہ تو اندر ہی اندر سلکتا رہتا ہے کڑتا رہتا ہے اگر تجھے جلنا ہے تو جل کر سرکار کے عشق میں راکھ ہو جا اپنا قصہ ہی تمام کر دے آکا کی یاد میں ختم ہو جا کیونکہ جو آہستہ آہستہ تو سلکتا ہے اس سے دم گٹتا ہے بجائے سرور و انبساط ملنے کے بد اور بے چینی پیدا ہو جاتی ہے بڑی گہری بات ہے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں آلہ تھا ایک اور جگہ بھی لکھا نا کباب آہو میں بھی نہ پایا مزا جو دل کے کباب میں ہے یہ عشق کی وہ انتہا ہے کہ عشق جو ہے وہ ایک حد تک تو انسان کو تڑپاتا ہے مگر اس کے بعد اگر اور بڑھ جائے تو وہ انسان کو اپنے اپنے محبوب پر فدا ہونے کا درس دیتا ہے فنا پھر رسول کے مرتبے پر فائز ہیں آپ کہتے ہیں دل اگر جلنا ہے نبی کی یاد میں تو جل کر ختم ہو جاتا کیا خوبصورت بات کی ہے اے دل یہ سلگنا کیا جل نہ ہے تو جل بھی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی رمائی اے دل یہ سلگنا کیا جلدی اٹھ دم گھٹنے لگا ظالم دم گھٹنے لگا ظالم کیا دھونی ن سبحان اللہ،, سبحان اللہ اب آلہ حضرت کی انتصاری کا عالم دیکھیں آخری وقت کا تذکرہ ہے اور اس شیر کو ہم سب نے اپنے اوپر لے کر سمجھنا ہے الادرت لکھتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے اللہ اللہ یعنی اعلی آل حضرت کی انتظاری دیکھے اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اتنا گناہگار ہوں اتنا خطا کار ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو ڈھانپ دینا اب میرے منہ کو کسی کو دکھانا نہیں کیونکہ منہ دکھانے جیسا ہی نہیں ہے کوئی امال اچھے نہیں ہے میرا منہ ڈھکا رہے اسی میں میری بھلائی ہے یہ وہ انکساری کا عالم ہے اور وہ انداز ہے جو پیارے اکال اسرات کی بارگاہ میں التجا کرنے والا بھی ہے ایک اور شاعر اپنے کلام میں لکھتے ہیں نا منہ ڈھانپ کے رکھنا کہ گناہگار گار بہت ہوں میت کو میری دیکھنے آئے تو عجب کیا بڑا پیارا انداز ہے کاش فکر آخرت میں ڈوب کر ہم شعر کو پڑھے بھی سنے بھی اور سمجھے بھی لکھتے ہیں مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مجرم کو نہ شرماؤ है, है, احباب کفن ڈھک دو مجرم کو نہ شرماؤ پک دو مو دیکھ کہ کیا ہوگا مو دیکھ کہ کیا التجا ہے اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے یہاں کمائی سے مراد اعمال ہیں اپنی زندگی کے قیمتی ایام ہیں اور کھیلوں میں یعنی کھیل تماشوں میں ہم نے اس کو خزایا کر دیا ہے آقا سے التجا کی جا رہی ہے یا رسول اللہ اے شاف روزے محشر اب آپ سنبھال لیجئے آپ بچا لیجئے ورنہ ہم نے تو ساری زندگی کھیل تماشوں میں گزار دی اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے آکا بس آپ کرم فرمائیں گے آپ شفات فرمائیں گے تو کوئی ہماری بات بن جائے گی اعلیٰ حضرت سنت اس طرح کی التجائے بہت سارے کلابوں میں کی بارگاہ میں ارض کر چکے ہیں کرتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں آس ہے نہ کوئی پاس ایک تمہاری ہے آس بس یہی ہے آسرا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے اتا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود آکا کی میں آئیے بل کر. ہم بھی التجا پیش کرتے ہیں اب آپ ہی سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل جائیں ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنبھل Some سبحان اللہ اب تو کمال کا شعر ہے بلکہ میں کہوں کہ اعلیٰ حضرت کے چند شاہکار اگر اشار جمع کیے جائیں. بیسے تو میرے رضا کا ہر شعر ہی بڑا شاہکار ہے مگر بیوٹی خوبصورت ترین اشار کو جمع کیے جائے. اور زو مانے اور شاندار الفاظ سبحان اللہ اس شعر کو کہا جا سکتا ہے لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے ذرا غور تو کیجیے کہاں سے چھوٹے سستے کی بات کر رہے ہیں کیا کوئی آگ بھی آگ کو بجھاتی ہے مگر ہاں میرے اعلیٰ حضرت کے پاس الفاظ کا ایک ایسا ذخیرہ موجود ہے کہ کلام کرتے ہیں تو شاندار کرتے ہیں یہاں چھٹے سستے ایک محاورہ ہے لوگ کہتے ہیں آر میری بڑی سستی جان چھوٹ گئی بڑے آسانی سے اس معاملے سے باہر آ گیا اعلی حضرت کہتے ہیں اے عشق رسول میں تیرے سط کے تو نے مجھے جلنے سے بڑی آسانی سے بچا لیا جہنم کی آگ سے کیسے بچایا چھوٹے سستے کیوں دل میں وہ آگ لگی ہوئی ہے جو آگ بجھا دے گی جہنم کی آگ کو عشق رسول کی آگ بجھائے گی سبحان اللہ اور ایک بڑی خوبصورت روایت بھی علماء نے لکھی کتابوں میں کہ جب حدیث سے پاک میں ہے کہ مومن جب پل سرات سے گزرے گا تو دو پکار اٹھے گی کہ جلدی گزر تیرے نورے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ سرد ہو رہی ہے اللہ اکبر اے میرے پیچھے اسلامی بھائیو دعا ہے رب کریم کی بارگاہ میں اس مبارک شیر کے سد کے رسول کی ایسی آگ ہمارے دلوں میں لگ جائے سچی سرکار علیہ سے محبت نصیب ہو جائے کہ اس آگ کے صدقے کے اس آگ سے بچنا نصیب ہو جائے کمال کی بات کی علاج حضرت نے اس شیر کو سنیے ایمان کو تازہ کیجئے لکھتے ہیں اے عشک تیرے سدکے جلنے سے چھٹے سستے جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے اے عشق تیرے صدقے کے سے چھوٹے سستے اے عشق تیرے صدقے کے سے چھوٹے سستے جو آگ گا شیر ذرا سلیے اپنے دل سے بات ہو رہی ہے اپنے دل ہی کو ڈانٹا جا رہا ہے مگر کمال انداز میں ہرس و حوث بچ سے دل تو بھی ستم کر لے ہرس و حوث بچ سے دل تو بھی ستم کر لے تو ہی نہیں بیگانا دنیا ہی پرائی ہے کمال کی بات کی ہے اپنے آپ سے بات کی ہے اپنے نفس سے بات کی ہے اے میرے میچے اسلامی بھائیوں اس کے کچھ مشکل الفاظ کے پہلے مانا سمجھ لیجئے اعلیٰ حضرت بے بیگانہ اس سے مراد پرایا اجنبی اچھا ستم یعنی ظلم حرص و حوص سے مراد تم او لالچ اب یہاں اپنے دل سے کہتے کہ اے دل تو بھی لالچ کی وجہ سے برائیوں کی وجہ سے تو بھی مجھ پر ستم جتنا کرنا ہے کر لے خالی تو اکیلا بیگانہ نہیں ساری دنیا بھی تو پرائی ہے یعنی اس کا معنی کچھ اس طرح بنتا ہے کہ دنیا تو ستم کر ہی رہی ہے اے دل تو بھی مجھ پر جو بگاڑنا ہے بگاڑ لے کیوں مجھ پر اس طرح ظلم کرتا ہے اہل حضرت اس طرح اپنے آپ کو جھنجھوڑا کرتے اور یہ گویا ہماری تعلیم کے لیے ہے کہ ہم بھی اپنے آپ سے بات کریں کہ کدھر جا رہے ہیں کس طرح کے امال کر رہے ہیں کیا اللہ کو جواب نہیں دینا اعلیٰ حضرت نے اپنے کلام میں ایک اور جگہ لکھا نا نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے نہ تو ماں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ, واہ. اپنے آپ کو سمجھا رہے ہیں. کتنے گنا کرے گا کتنی خطائیں کرے گا اللہ کو جواب کیسے دے گا یہاں بھی اسی طرح اپنے آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور بڑے نرالے انداز میں لکھتے ہیں ہرسو ہب سے بد سے دل تو بھی ستم کر لے تو ہی نہیں بیگانہ دنیا ہی پر آئی ہے ہر سو سے بد سے اگلا شعر ذرا سنیے تبا نہ صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے زاہد کہتے ہیں عبادت گزار کو خوب عبادت کرنے والے کو علامہ حضرت نے بڑی پیاری بات کی اور بڑے پیارے انداز میں اس کا اینڈ کیا بڑی بحث ہوتی ہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے یقینا بہت ساری احادیث میں مکہ کے فضائل بیان ہوئے خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جگہ ارشاد فرمایا اور وہ جگہ تھی کہ جب پیارے آقا مکہ شریف کو چھوڑ کر بدین طیبہ جا رہے تھے بڑے غمگین تھے کیونکہ اپنا شہر چھوڑوایا گیا میرے آقا نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ اے مکہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ عزیز جگہ تو میرے لیے ہے اگر تیرے لوگ مجھے نہ چھوڑواتے تو میں مکہ چھوڑ کر نہ جاتا مگر میرے آقا نے اس کے بعد مدینہ اے منورہ کو اپنا مسکن بنایا اور میرے آقا کا مزار آج بھی مدینہ اے منورہ میں موجود ہے بڑی طویل بحث ہے کہ اس حدیث میں تو مکے کو افضل فرمایا کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکہ اس وقت تک افضل تھا جب تک آقا وہاں تشریف فرما تھے لیکن جب میرے آقا نے مدینہ اے منورہ کو مسکن بنایا آج بھی نبی پاک وہاں موجود ہیں میرے آقا کا مزار وہاں موجود ہے اس لیے مدینہ افضل ہے کہتے افضل مکہ ہی بڑا ظاہر چلو تیری بات مان لیتے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے گویا یہ دونوں آخیں ہیں دائیں آنکھ اور بائیں آنکھ دونوں ضروری ہے نا تو مکہ بھی بڑا میٹھا تو پیارا مدینہ آئیے شیر کو سنیے اور بڑی پیاری سی ایک خوبصورت سی میٹھی سی تکرار کا انداز بھی دیکھیے حال حضرت لکھتے ہیں تے بانا صحیح افضل مکہ ہی بڑا زاہد ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑائی ہے تے بانا سگی افضل بڑا ذاحد سگی افضل مکاغی بڑا ہم عشق کے بندے ہیں ہم عشق کے بندے بڑائی ہے ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے اب ذرا کمال کا مکتا سنیے جس میں متلے کی بات کی جا رہی ہے اعلیٰ کہتے متلا میں یہ شک کیا تھا ولہ رضا واللہ, واللہ قسم کے لیے استعمال ہوتا ہے مطلع میں یہ شک کیا تھا و واللہ, واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے کیا خوبصورت تقرار کی ہے مطلب کہتے ہیں نات کے پہلے شیر کو آلہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جس نعت کو جہاں سے اسٹارٹ کیا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں اس بات میں کوئی رائی برابر بھی شک نہیں ہے بالکل یقینی بات ہے ول کہ قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں کہ آکا ہی کی رسائی ہے محشر میں انہی نے کام آنا ہے وہی شاپ ہے روزے محشر ہیں دیکھو ان سے لا لگائے رکھنا ان سے بات بنائے رکھنا اگر وہ ناراض ہو گئے تو پھر کون ہوگا جس نے تمہاری بگڑی بنانی ہے اے میرے پیچھے اسلامی بھائیوں ایک بار پھر اس بات پر اپنے کلام کو اینڈ کرنا گویا یا پھر جنجوڑنا ہے دیکھو نبی پاک علیہ اس سے دور نہ ہو جانا ان سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دینا زندگی ان کی سنتوں پر گزارنا تو محشر کے دن ضرور اپنے ساتھ وہ جنت میں لے جائیں گے کیا خوبصورت مکتا اور کیا خوبصورت مطلع ہے اور اس متلے کی طرف اشارہ کتنا پیارا ہے علادت لکھتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا ولہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے صرف ان کی رسائی ہے مطلاح میں یہ شک کیا تھا و رضا و مت نام یہ شک کیا تھا و رضا و صرف پھل کی رسائی ہے صرف کی رسائی صرف ال کی رسائی ہے گر کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میچے میٹھے اسلامی بھائیو خوبصورت کلام پیارا انداز کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی اس کلام میں سنا ہم نے اللہ کریم امام عشق کو محبت اعلیٰ حضرت کی تربتِ انور پر کروڑوں انواروں تجلیات کی بارش برسا ہے اور ہمیں بھی اعلیٰ حضرت کی برکتوں سے مالا مال فرمائے مدری چینل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے نغمات رضا میں ایک اور کلامِ رضا اور اس کی شرح لے کر حاضر ہوں گے سلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم